اب آ جائیں آپ مزار مجھول کی طرف اور مزارے مجھول بنانے کے سٹیپس جو ہیں وہ نوٹ کر لیں سلاسی مزید فی مزار مجھول بنانے کا فارمولا سٹیپ نمبر ون آخری کو چھیڑنا نہیں ہے آخری کو چھیڑنا نہیں سٹیپ نمبر ٹو سیکنڈ لاسٹ بریکٹ میں پھر لکھ لیں اینڈ کلمہ سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں ماضی میں اس کو زیر کیا تھا مزارے میں اسے زبر کر دے پھر سن لیں اسٹیپ نمبر ون آخری حرف کو چھیڑنا نہیں سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں زبر کرنا ہے. سٹیپ نمبر تین صرف زور کس پہ صرف علامت مزارے کو پیش کر دے صرف علامت مزارے کی حرکت جو ہے وہ بدلنی ہے آپ نے اور اس حرکت کو کس میں بدلنا ہے پیش حرکت میں بدلنا ہے ماضی میں تھا نا باقی تمام حرکتیں پیش کی تھیں مزارے میں باقی تمام حرکتیں نہیں کرنی صرف علامت مزارے کی حرکت جو ہے وہ پیش کرنی ہے اوکے جی. دال خال آم روٹ لیٹرز ہے استعمال ہوئے یہ باب فال میں کیا بنے گا ماضی مزارے اد خلا اور مزارے خلو. دال خال آم جب باب فال میں آئے تو ڈشنری میں بتایا اس کے مانا ہے داخل کرنا داخل کرنا ادخلا اس نے داخل کیا اسے مجھول آپ بنا چکے ہیں جو کہ کیا بنے گا اد ترجمہ بنا اس کو داخل کیا گیا یو کے مانا ہے وہ داخل کرتا ہے یا وہ داخل کرے گا اب ہم نے اس کا مجھول بنانا ہے سٹیپس اپلائی کرتے ہیں اس پہ آخری کو چھڑا نہیں پچھلے کو چھوڑا نہیں کیا, کیا؟ زبل سٹیپ نمبر تین علامت مزارے پیش کے ساتھ ریپلیس کرنی ہے وہاں پر پہلے پیش ہے آپ مٹائیں پھر پیش نٹائے ٹھیک <تصفيق> ہے تاکہ پتہ چلے کہ قاعدہ اپلائی ہوا ہے وہ پیش اس کا اپنا پیش تھا اب یہ کائدے والا پیش ہے تو یہ بن گیا جی یھ خلو کے مانا اس کو داخل کیا جاتا ہے یا اس کو داخل کیا جائے گا آصف کلیئر ہو رہی ہے باتیں چلے ماشاءاللہ تو پھر باب تفیل سے مظاہرے میں کیا بنے گا باب تفیل کا مظاہرے کیا ہے باب تفیل کا مزارے ہے ایکٹیو وائس میں اس کو پیسے وائس میں تبدیل کرنا ہے کیا کریں گے آخری کو چھیڑنا نہیں ہے این کو زبر کر دینا ہے پیش کو مٹا کے پھر پیش ڈال دینا یہ بن گیا جی یوفا الو یوفا الو لام میم جب باب تفیل میں آیا تھا تو کیا بنا تھا بازی علما مزارے یو الم تو اب این لام میم یہاں پر ڈال دیں گے تو یہ بن جائے گا یو اللہ یو کے معنی تھے وہ سکھاتا ہے یا وہ سکھائے گا یو المو کے معنی اس کو سکھایا جاتا ہے یا اس کو سکھایا جائے گا جی مفا اللہ باب مفالہ سے مظاہرے کیا لکھا ہوا یوفا الو بنائیں آخری کو چھیڑے نا پچھلے کو چھوڑنا زبر اور علامت مظاہرے پیش کرنی ہے لگی ہوئی ہے لیکن ہم مٹا کر لگائیں گے بن گیا یوفا الو, الو حسن باب مفالا سے ایک لفظ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں ٹھیک ہے محاسبا مفالا سے محاسبہ محاسبا سے ماضی مظاہرے کیا بنے گا ایکٹیوائز جی ہاسبا یو ہاسیبو حاسبا یو ہاسب اس کے معنی ہوتے ہیں حساب لینا ٹھیک ہے حساب لینا محاسبہ اچھا رول لیٹرز کیا ہے ہاسین با اب میں یہاں پر ڈال رہا ہوں تو یہ لفظ کیا بن جائے گا یوہا سب یو ہاسب فما من اوتیا کتاب ہو بھی یمینی ہی فسوفا یو حساب یوہاسی بو کا کیا مطلب ہے وہ حساب لیتا ہے ٹھیک ہے یا لے گا یوہاس بو اس کا حساب لیا جاتا ہے یا لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نمایا فامہ من پوت یا کتاب ہو جیسے اس کا امال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یوہا سب حساب یسیرا تو اس کا آسان حساب لیا جائے گا اب یہ ترجمہ جب آپ لائیں گے نا ایکٹیو پیسو کے حساب سے تو آپ کو ان شاء اللہ تعالی مزہ گا اگلا ہے جی تفاعل. تفاعل کا مزارے کیا لکھا ہے یتفا ہاں جی اس کا مجھول بنائیں بنائے آخری کو چھیڑنا نہیں ہے پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے زبر کرنا ہے پہلے زبر ہے مٹائیں پھر زبر لگائیں اور علامت مظاہرے پیش کے ساتھ کرتے ہیں تو کیا بن گیا یوتا فلو لام کی جگہ ہم وہ ٹھیک ہے یت کے معنی تھے وہ قبول کرتا ہے یا کرے گا یوتا کب اسے یا اس کو قبول کیا جائے گا یا جاتا ہے ٹھیک اوکے جی اگلا باب ہے ہمارا تفاعل جی تفاول کا مظاہرے آپ کیا لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یتفاعلو اس کو چینج کریں کیا بنے گا یتفاعلو ٹھیک ہے اب کافی پریکٹس ہوگی ہے تو اب آپ خود کر سکتے ہیں اب میں جس سے پوچھوں گا وہ بنا کے مجھے بتا دیں ٹھیک ہے جی تو بابے کا مزارے مجھول کیا بنا یو تفا کا ماضی مزارے لکھا ہوا ہے افتا الاف ماضی مجھول آپ نے فل کر دیا تو الہ سے اب مزار مجھول فل کریں گے تلح کیا بنے گا یوف تاو ماشاء جی شروز انفعال سے مزارے مجھول بنائے سے مزار مجھول نہیں بنے گا ٹھیک ہے لاسٹ باب استف آل ثاقب استف کا ماضی لکھا ہوا ہے استف الا لکھا ہوا ہے یس ماضی مجھول بن گیا استف علا تو مزارے مجھول کیا بنے گا ٹھیک ہے نا اس سے ان شاء اللہ تعالی آپ کو مدد ہوگی ماشاءاللہ ہمارا مجھول کا ماضی اور مزارے مکمل ہو گیا اب اگلا کالم ہے فیلے امر کا اب فیلے امر آپ کا ٹیسٹ ہے میں ہر ایک کو ایک مادہ دوں گا ٹھیک اور ترتیب بابوں کی یہی ہے اس سے آپ نے فیلے امر مجھے بنا کے دینا ہے اور ہم نے اس کالم میں روٹس کی جگہ فا اینڈ لام ڈال کر تو اس کو لکھ لینے اوکے جی فرو نون فا اور رولس ہے باب ہے آپ کا پہلا افعال ماضی مزارے شابش اب آپ کے پاس چارٹ ہے دیکھیں اگر نہیں یاد ہوتا بول تو یاد ہی آپ کو نہیں ہوتا تو دیکھ کے بتا دیں ماضی مزارے کیا بنتا ہے جی انفکا ایکسیلینٹ انفکا یون فیکو انفاقہ انفاک کے مانا ہوتے ہیں خرچ کرنا فعل امر بنانا ہے ہم نے مجھے بتائیں فعل امر کس سے بنے گا ماضی سے یا مزہ سے, سے فعل امر سے. سے بنتا ہے فعل امر سے بنتا ہے ماضی سے فعل امر نہیں بنتا دوسری بات یہ کہ مظاہرے کے سارے سیخوں سے بنے گا نہیں صرف سیکنڈ پرسن سے بنے گا سیکنڈ پرسن کسی کے سیگھے کون سے ہیں تنفی تنفکانی بنانا ہے اچھا فروخ فلیم بنانے کے سٹیپس یاد ہیں نہیں حسن یاد ہے کیا سٹیپس ہیں آخری اور کوئی ضلع نہیں کرنا وہ تو دوسرا سٹیپ ہے پہلا سٹیپ ہے جو سیگا آپ کے پاس موجود ہے اسے مجزوم کرنا ہے ٹھیک ہے اور اونہ والے مجزوم کیسے ہوتے ہیں نون ناپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سٹیپ نمبر ٹو ہوتا ہے علامت مظاہرے ہٹانے کے اگر پڑھا جا رہا ہو مطلب فیل امر تیار ہو جاتا ہے پہلے تیار ہو جاتا ہے نہ پڑھا جائے تو پھر حمزت الوصل کو کال کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ سارے اسٹیپس آپ کو یاد ہے اچھا باب فال سے اب جب آپ نے فیل امر بنانا ہے نا تو آصف ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں باب افعال سے جب بھی آپ فیل امر بنائیں تو مظاہرے میں وہ جو الف ہم نے نکالا ہوا تھا نا اس کو بلا کے بنانا ہے باب فال میں مظاہرے میں ہم نے الف نکال دیا تھا نا انفکا یو انفک تھا اصل میں ٹھیک ہے نا علامت کے بعد ہی ہوگا نا تو وہ امر بنانے کے لیے بلا کے بنانا بلا کے بنانا ہے اسے تو تنفا سے نہیں بنائیں گے ہم تو انفکونا سے بنائیں گے اوکے جی تو پہلے ہم اسے بلائیں گے وہ حمزہ آئے گا زبر کے ساتھ اور یہ بن جائے گا جی تو انفی تو فی کو یہ بہت عام بات ہے ناپ ہو جاتا ہے ایک الف لگ جاتا ہے مزارے ہٹ جاتی ہے علامت مزارے ہٹ کے ہی پڑھا جا رہا ہے کیا مطلب ہوگا خرچ کرو تم سب خرچ زبان سے یہ آیا سنتے ہیں عشاء کی نماز میں کہافل نہ کر دیں کا خاسرون جو ایسا کرے گا تو وہ بڑے ہی خسارے میں ہوگا اب دیکھیں بابی فال کا حمزہ اصلی حمزہ ہے. اس کے پیچھے آ رہا ہے ٹھیک yeah. ہے واؤ ملا کے بھی پڑھیں گے تو حمزہ کی حرکت پڑی جائے گی کیونکہ اس کا حمزہ اصلی ہے ڈراپ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہو گیا جی اچھا اب روٹ ایڈریس کیا تھے نون فا قاف تھے نا نون فا قاف کی جگہ ہم نے فا اینڈ لام رکھنے نا بس فا اینڈ لام ٹھیک تو کیا بن گیا جی بنے گا پہلا پہلا کیونکہ پہلا والا لفظ رکھنا ہے تو کالم میں لکھ لیں تو انفقو تھا نا انفق تا نکلی انفق نون فا کاف کی جگہ لام ڈالا تو اف تو اف کا پیٹرن آ آپ کا اف تفیل جی حسن حسن روٹ لیٹرز ہیں تو ہا اور را تفیل سے ماضی مزارے بنا دیں اب یہ ساتھ پریکٹس بھی ہو رہی ہے ہماری ساری جو ہم نے کیا ہے اس سے پریکٹس کر رہے ہیں جی ایکسیلنٹ ویری گڈ تہ ہرا پہلے میں بنانا ہے اس سے بناؤں اس سے مظاہرے سے سب سے بناؤ یا کوئی خاص سیکنڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن کا جو پہلا لفظ ہے نا سے بنانا ہے پہلا کون سا بنے گا تاہرو سٹیپس اپلائی کرے مزوم کرے کریں پیش کی جگہ جزم آ گئی اسٹیپ نمبر ٹو علامت مظاہرے ہے پہلے میں تیار ہو گیا پڑھا جا رہا ہے طاہر طاہر کے معنی تو پاک کر دے تاہرا جو کے معنی ہوتے ہیں نا پاک کرنا تو طاہر کے معنی کیا ہوئے تو پاک کر دے اللہ کے نے بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے اللہ اے اللہ طاہر تو پاک کر دے قلبی قلبی میرے دل کو اللہ متاہر قلبی بھی میرے دل کو پاک کرتے کس سے میننفاق مننفاقا نفاق اللہ طاہر کلوی اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کرتے اللہ نے فی قلوبہم دن ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے تو پتہ چلا کہ یہ جو نفاق ہے نا منافقت یہ دل کی بیماری ہے اور بیماری شاہ کوئی شوق سے لگواتا ہے بیماری لگ جایا کرتی بیماری لگ جاتی ہے شوق سے وہ نہیں لگواتا طلحہ بیماری کس طرح پہ سہنی جاتی ہے بیماری کو ڈاکٹر کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں سائنس اینڈ سمٹمس لہذا اللہ کے نے نفاق کی ایک حدیث میں تین علامتیں بتا دی ایک حدیث میں چار علامتیں بتا دی آپ نے فرمایا کہ اگر چار میں سے ایک علامت موجود ہے تو ٹوینٹی فائیو پرسینٹ منافک اگر دو ہیں تو ففٹی پرسینٹ منافق تین ہیں تو سیونٹی فائیو پرسینٹ منافک اور اگر چار ہیں تو ہنڈریڈ پرسینٹ ٹھیک ہے ہنڈریڈ پرسینٹ اب وہ چار علامتیں کیا ہیں وہ ذرا سنیے گا نے آبایا ایزا حد دسا. حد دسا. کون سا باب ہے اب لوس پہچانے اب آپ آخری اسٹیج میں ماشاءاللہ تفیل اللہ تفیل حد, ازا حد جب بات کرتا ہے قزا جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ پہلی علامت ہے نے ایزا تو مینا یہ ابھی پیسے وائس ہے اختیال کا اس لیے ابھی پہچانا نہیں جائے گا ایزا تو جب امانت اس کے پاس رکھوائی جاتی ہے تو خانہ خیانت کرتا ہے تیسری لامت آپ نے ارشاد مائی ایزا ودا و ادا سلاس مجرت اخلفا اخلفا اخلفا افال اخلافا اف اللہ جب وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف جاتا ہے یعنی وعدہ خلافی کرتا ہے چوتھی علامت اذا خاص ماں معاویہ خاص ماں فا ماشاء اللہ باب مفال جب جھگڑا کرتا ہے فجر پھٹ پڑتا چار عام پھر سنیں ایزا حد کزبا ایزا تومینا خانہ ایزا وا اخلافا ایزا خاصما فجرا جب بات کرتا ہے جھوٹ بھولتا ہے جب اس کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے یعنی گالی گلوچ پر اتر آتا ہے مجھے بتائیے یہ جو چار لامتے ہیں کیا یہ ہم میں نہیں ہے میں سے کون ہے جو جھوٹ نہیں بولتا میں سے کون ہے جو وعدہ کر کے اسے ہنڈریڈ پرسینٹ پورا کرتا ہے ہم میں سے کون ہے جس کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے تو وہ خیانت نہیں کرتا آپ کہیں گے ہاں ہمارے پاس امانت کون رکھواتا ہے امانت کو ذرا وسیع وفو میں لے مشورہ بھی ایک امانت ہوتا ہے آپ کو کوئی اپنی بات بتاتا ہے تو وہ ایک امانت ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ فوراً ہی فون کر کے دوسرے کو بتا دیتے امانت کا خیالت ہے اور جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو میرے خیال آپ تو دعائیں دیتے ہیں کیوں جی؟ ماں بہن ایک نہیں کرتے تو یہ مانا فجرہ پھٹ پڑتا ہے گالی گلوچ پہ اتر ہے لیکن ان علامتوں کے باوجود کبھی ہم نے اپنے آپ کو منافق سمجھنے کی کوشش کی کبھی نہیں مجید پڑھتے ہوئے جب بھی ہم منافقین کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھے ایسے مراد عبداللہ ابن ابئی ہے اس سے مراد فلاں منافق ہے اس سے مراد فلاں منافق ہے اس سے مراد فلاں منافق ہے اس سے ڈرتا صرف مومن ہے اس سے ڈر صرف مومن کو لگا ہوتا ہے کہ مجھے نہ لگ جائے وما امین ہوں اللہ اور اس سے بے خوف صرف منافق رہتا ہے نفاق بیماری کی پریشانی کس کو ہوتی ہے مومن کو لگی ہوتی ہے مجھے نہ لگ جائے منافق کو پریشانی نہیں ہوتی کیوں اسے کیوں نہیں پریشانی ہوتی کیوں بھائی منافق کو پریشانی کیوں نہیں ہوتی دیکھیں منافق کا اپوزٹ کیا ہے مومن ہے نا مومن کے پاس ہوتا ہے ایمان ایمان کہاں ہوتا ہے زبان پہ سیکھا تھا نا سارا ایمان کہاں ہے دل میں اور نفاق بیماری کہاں کی ہے دل کی ٹھیک ہے نا تو مومن کو فکر لگی جاتی یار میری وہ چوری نہ ہو جائے میری دولت چوری نہ ہو جائے اور منافع کے پاس ایمان ہے منافع کے پاس ایمان ہی نہیں ہے اور جس کے پاس دولت ہی نہیں ہوگی چوری کچھ ہوگا وہ دروازہ جائے کھلا چھوڑ کے سوئے لیکن جس کے پاس کچھ ہے نا تو وہ چھ دفعہ اٹھ کے دیکھے گا کنڈی لاتی تالا لگ گیا ٹھیک ہے نا تین دفعہ چیک کرے گا کہ ہاں پیسے رکھے ہیں نا تو مومن کو فکر لگی رہتی ہے منافق ہوگی اور آپ نے مشہور مومن کو پریشانی ہوتی تھی کہ کہیں میرے اندر یہ وائرس نہ آ جائے وائرس تو کسی کے اندر بھی آ سکتا ہے نا کرونا جب ہوا تھا تو کرونا نے دیکھا تھا کہ صرف انگریزوں کو ہونا ہے یا مسلمانوں کو نہیں ہونا بیماری تو کسی کو لگ سکتی ہے نا تو مسلمان بھی اور بڑے بڑے مسلمان بھی اس سے مارے گئے ہوئے نا ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو آپ پہ کچھ منافقین نے حملہ کر دیا انہوں نے منہ چھپائے ہوئے تھے اپنے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی آپ حضرت حزیفہ سے خوش ہوئے اور آپ نے حزیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کے نام بتایا کہ حضیفہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون تھے یہ فلان تھا یہ فلاتا یہ فلاتا اور او میں تمہیں اور بھی منافقین کے نام بتاتا ہوں لیکن صاف سماطیہ دیکھو زیفہ یہ میرا راز ہے تم نے بتانا نہیں ہے کسی کو یہ میرا راز ہے تو اس کے بعد آپ کو پتا نا جیسے باقی پھر آئے ہو گیا کہ کی ہوا ہے کیوں ہے؟ تو وہ پھر آپ نے بتایا اس طرح حملہ تھا کون تھے کیا مسئلہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے اللہ کے منع کیا کہ نام نہیں بتانے لیکن سب کو پتہ چل گیا کہ حزیفہ کو نام پتہ ہے منافقین کے ان کے بھی پتہ ہیں اور باقی جو منافقین ہیں ان کے نام بھی پتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد میں پکڑا اور نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ وہ جو اللہ کی سنس بتائی تھی منافقین کی میرا نام تو نہیں اس میں کہی میرا نام تو نہیں اس میں کہی مجھے صرف اتنا بتا دو اب یہ چیز بتا رہی ہے ایمان ہونا کیونکہ مومن کو خطرہ لگے گا فالو نا اور حضرت کو جس کے بارے میں شک ہوتا تھا نا کہ منافق ہے تو آپ دیکھ سکتے وہ مر گیا شخص تو اس کے جنازے میں شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے کیونکہ جو رئیس المنافقین تھا نا عبداللہ اللہ ابن بھائی رئیسل منافقین آپ دیکھ لیں یعنی منافقوں کا سردار وہ جب مرا تو اس کے بیٹے ان کا نام تھا عبداللہ ان کا نام بھی عبداللہ تھا وہ پکے مومن تھے وہ اللہ کے وسلم کے پاس آئے ہیں کہ اللہ کے باپ جو بھی تھا جیسا بھی تھا اب مر گیا ہے آپ اپنی چادر عنایت فرماتے ہیں اس کے کفن کے لیے اللہ کے اسلم نے اپنی چادر فرما دی تو ایسے کفن نبی سلم کی چادر عبداللہ ابن ابئی کے لیے استعمال کی گئی اب نبی سلم اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اب حضرت عمر زیادہ رہنو سے یہ جو ہے نا وہ یعنی سمجھ نہیں آئی انہیں کہ یہ تو پکا سب کو نظر آ رہا ہے منافق اور آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ آپ سب سے باہر نکلے ہوئے آپ نے اللہ کے پایا کہ اللہ کے سسلم آپ جانتے نہیں منافق ہے آپ نے کہا مجھے پتا ہے پھر چلے گئے پھر تھوڑی دیر بعد باہر ہیں اللہ اس نے فلاں فلاں موقع پہ یہ کیا تھا آپ نے کہا مجھے پتہ ہے پھر ایک مرتبہ آپ نے جب کہا تو آپ نے کہا کہ عمر مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ الم تس تک پھر ٹھیک ہے اگر تم ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو لیں یا پھر اللہ لہم. اللہ انہیں معافی مجھے اختیار دیا ہے کہ مانگو یا نہ مانگو تو میں مانگوں گا میں مانگوں گا لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ نے کبھی کسی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا آپ نے کسی منافق کی قبر پہ دعا بھی نہیں کرنی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی منافق مرتا تھا آپ سسم کہتے تھے مسلمانوں سے کہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو آپ نہیں پڑھتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ظاہر باتیں ہیں جو منافق ہیں زبان سے تو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں نا اور اگر انہیں ایکسپوز کر دیا جائے تو پھر جماعت میں مسلمانوں کی جماعت میں عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے تو اس لیے دل کے حالات کیونکہ نفاق کا تعلق دل سے ہے ایمان کا تعلق دل سے ہے یہ اللہ جانتا ہے یہ اللہ اپنے رسول کو بتا دے اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کے تین گروہ تھے تین طرح کے لوگ تھے ایک کافر تھے ایک مومن تھے ایک منافق تھے تین طرح کے لوگ تھے لیکن آپ کے بعد دو طرح کے لوگ رہ گئے یا مومن ہیں یعنی مسلمان ہیں یا کافر ہے منافق ختم ہو گئے اب نشاندہی کرنے والا کوئی اس لیے آپ کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے سمجھ آ نا منافع کون کہے گا؟, اللہ کہے گا یا اللہ کہے گا یا اللہ کے رسول کہے گا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے آپ نے مسلمان ہی ٹریٹ کرنا ہے یا تو سیدھا زبان سے کوئی انکار کرے نہیں مانتا وہ کافر لیکن جو زبان سے اقرار کر لیتا ہے اسے آپ مسلمان کنسیڈر کریں گے اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کریں گے اور یہ جو علامتیں بتائی گئی ہیں نا یہ علامت اصل میں تھوڑا سا غور کریں آپ اپنے آپ کو چیک کیا کرنے علامتوں سے مجھے یہ پتا حدیث کیا سمجھ آئی میں ایک دفعہ ڈاکٹر کی گیا طبیعت میری صحیح نہیں تھی تو اندر پیشنٹ تھے تو میری باری ذرا دیر سے آنی تھی تو میں باہر بیٹھ کے آپ کو پتا ہے کلینک پہ طرح طرح کے چارٹس لگے ہوتے ہیں ایک چارٹ میں بھی نظر پڑی اچانک لکھتا تھا اگر آپ کی عمر چالیس سال سے زائد ہے اور آپ کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں علامت نمبر ایک علامت نمبر دو آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے علامت نمبر تین اچھا وہ میں علامتیں پڑھ رہا ہوں اور اپنا جائزہ لے رہا ہوں وہ بھی ہے میرے میں ہے یعنی چھ سات علامتیں لکھی تھی اور نیچے لکھا تھا تو آپ کو پکی یہ بیماری ہے میں نے وہ علامتیں پڑھتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے کسی دوست کا اپنے رشتہ دار کا جائزہ نہیں لیا منافق کے نام سے جب ہم پڑھتے نا حدیث میں تو ہم کبھی اپنا جائزہ لیتے ہم ہمیشہ بالکل اوہ ادے جی ہے نا کبھی اپنا جائزہ لیتے نہیں ہے صحابہ میں یہ بہت بڑی بات تھی آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک مطلب حنزلہ زی اللہ تعالیٰ نے نکلے ہیں عجیب سی کیفیت میں اور ان کی زبان پہ لفظ تھے نافا کا حنزلہ نافا کا حنزلہ نافا کا حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا حضر منافق حضرہ منافق حضرہ منافک ملے convicator... خیریت کیا ہوا کہنے لگے اللہ کے اسم کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو دیکھیں ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے گھر آتے ہیں بیویوں میں مصروف ہوتے ہیں بچوں میں کاروبار میں تو ایمان کا لیول وہ نہیں رہتا یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے انہوں نے اسے منافقت سمجھا اب وغز ہو آؤ, چلتے ہیں اللہ کے پاس آپ کے پاس گئے اور پوچھا کہ اس طرح معاملہ ہے آپ نے نہیں یہ منافقت نہیں ہے یہ تو ایمان جو ہے نا وہ بڑھتا اور گھٹتا ہے جب تو میری مجلس میں ہوتے ہو تو ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جب آپ ایسی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں قرآن کا در سن رہے ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول کہاں ہوتا ہے اور جیسے ہی دروازے سے باہر نکلتے ہیں قرآن اکیڈمی کے تو ایمان کا لیول کراف کہاں آ جاتا ہے نا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو گاہے گاہے حاصل ہوتی ہے اور اگر تمہاری یہ کیفیت ہر لمحے رہے نا تو فرشتے تمہارے سے بستروں پر مصافح کریں لیکن صحابہ صاحب دیکھیں آپ ہم نے اس سب کو آبزرو کر کے کبھی اپنے آپ کو منافق سمجھا کبھی نہیں ایسے ہی نا تو یہ وہ چیزیں ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں اور دوسروں پہ فٹ کریں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں, فلاں قرآن میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں تو اللہ طاہر قلبی من النفاق اے اللہ پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے منافقت سے اس دعا کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں اگلے لیکچر میں سبان کَو ابھی کا اشد اللہ الہ الا ان کا